نحمده ونصليم ونصلم على رسولهم كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهلنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي والهي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي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 یہ سب حضور غوسی اعظم ردی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے کہ جب ختم قادری شریف کی صورت میں حضور غوسی اعظم ردی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض اور آپ کا دامن ہمیں نصیب ہوا تو پھر نور قرآن نشش بھی نصیب ہوئی اور محفلِ کروڑ درود سلام اور خطم قرآن کی محفل بھی ہمیں نصیب ہوئی اور پھر کرم بالائے کرم یہ ہوا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 ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ایسے دین کے ساتھ بھیجا کہ جو دین غالب آنے والا ہے سورة توبہ آیت نمبر تینتیس میں ارشاد ہے دین الحق و رب جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا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 تل کر رسول فق اللہ بادہ بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی منہم من کلم اللہ کوئی تو وہ رسول ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا وہ رف باد اور ایک رسول وہ ہیں جنہیں اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہو عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحبۂ کرام کو دی گئے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کا حکم ہوا آپ نے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بڑی محبت تھی یہ آپ کی پیدائش کی جگہ ہے جہاں پر آپ نے زندگی کے 53 سال گزارے خانہ کعبہ یہاں پر موجود ہے مقام ابراہیم حجر اسود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 بدر کے مقام میں جب کہ تم بے سر و سامان تھے فتق اللہ پس تم اللہ سے ڈرو لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو جب کافروں کو غزے بدر میں شکست ہوئی تو انہوں نے پھر ایک سال مزید تیاری کی اور پھر ایک سال کے بعد شوال مکرم پندرہ شوال سن تین ہجری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 تو بوبی المؤمنین مقاعد للقتال آپ مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں کا قائم فرما رہے تھے اور ان کی صفح درست کر رہے تھے آپ کی اس ادا کو اللہ نے بیان فرمایا جب غزوہ عہد ختم ہوا تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے کافروں کے سردار تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا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 وہ سوچنے لگے کہ اب غذبۂ عہد کے بعد پورا ایک سال مسلمانوں نے تیاری کی ہے آج تو مسلمان بہت ماریں گے ابو یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم جنگ پہ نہیں جاتے دنیا کہے گی کہ کافر ڈر گئے تو انہوں نے اپنے ایک جاسوس نعیم بن مسعود کو مقرر کیا اور ابو سفیان نے اس سے کہا کہ میں تمہیں دس اونٹ دوں گا مسلمانوں پر خوف تاریخ کر دو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 ایک میڈیا کی وار ہے ایک پروپیگنڈے کی وار ہے جس سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف تاری کرنا ہے قار لہم الناس ان الناس قد جماع الم قرآن نے بیان کیا کہ جب مسلمانوں سے کافروں نے کہا کہ مسلمانوں کافروں نے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے فخشم تم ان سے ڈرو جنگ کے لیے نہ جاؤ مٹ جاؤ گے ایمانا تو یہ بات سن کے مسلمانوں کو جوش اور بڑھ گیا مسلمان بولے ہمیں اللہ کافی ہے وہ نیامل وکیل اور وہی بہترین کار ساز ہے نبی اکرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ستر افراد کو اپنے ساتھ لیا اور گھوڑوں پر سوار ہوئے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 لیکن جب کافروں نے کہا کہ یہ بتاؤ ہم سگی ہی ہیں یا مسلمان تو ان یہودیوں نے کہا کہ تم حق پر ہو قرآن النساء فقان نمبر 51 میں اشاد ہے سیبم من الکتابی کیا اے نبی آپ نے نہ دیکھا ان یہودیوں کو جنہیں طور کا ایک حصہ دیا گیا یو منو نبل وہ شیطان اور بت پر ایمان لاتے ہیں وہ یقولون للذین كفروا تاؤلائی اهدا من الذين امنوا سبیلا اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ کافر مسلمانوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں اولئک الذين لعنهم الله یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی تو من يلعن الله فلن تجی له نصیرہ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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس مشورے کو قبول فرمایا اور صحابہ کرام بھی اس مشورے سے بڑے خوش ہوئے یہاں تک کہ مہاجرین نے اس روز کہا سلمان منا سلمان مہاجرین میں سے ہیں تو انسار نے کہا سلمان منا سلمان انصار میں سے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا سلمان منا و منا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 سلمان الخیر بھی کہتے ہیں اور علامہ ابن حجر حضرتانی جن کا سن وسال آٹھ سو چون ہگری ہے آپ اپنی کتاب ال میں دوسری جلد صفحہ نمبر تین سو اڑسٹھ پر لکھتے ہیں اور ابن حجر اسکلانی ولی اللہ اور بہت بڑے محدث ہیں آپ فرماتے ہیں اہل العلم اہل علم یہ کہتے ہیں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 آپ نے جب اس یہودی سے کہا تو اس یہودی نے کہا کہ چالیس اوقیہ سونا چاہیے مجھے اور تین سو کھجور کے درخت چاہیے جس پر پھل لگا ہوا یہودی سے کسی نے کہا کہ نے سلمان فارسی کو یہ کیوں کہہ دیا تو اس نے کہا چالیس اوقیہ سونا کئی کلو سونا بنتا ہے اور تین سو درخت جس پر پھل لگے ہوں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 تی تو فارس مجھے ایران فارس کی چابیاں دے دی گئیں اور تیسری میں آپ نے فرمایا مفاتیح اليمن مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئیں حضرت جابر کہتے ہیں یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ منافقین رسول اللہ کے علم کو نہیں مانتے تو تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ مسلمانوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا لیکن منافقوں نے حضور کی اس غیبی خبر دینے پر اعتراض کیا اور کہا یہ غیر کیا جانے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 حضرت نعمان بن بشیر کی بہن کہتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھے تھوڑی سی کھجور دیں اور کہا کہ تمہارے والد اور تمہارے مامو حضرت عبداللہ بن رواحہ بھوکے ہیں انہوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا جا کر تم یہ کھجوریں دے کر آؤ وہ کہتی ہیں میں گزر رہی تھی مجھے رسول اللہ نے دیکھ لیا اور کہاں جا رہی ہو میں نے کہا اپنے والد اور اپنے مامو کو یہ کھجورے دینے کے لیے جا رہی ہوں آپ نفرم مجھے دے دو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 اور صحابہ کھاتے رہے بڑھتی رہیں یہاں تک کہ جب صحابہ کھا کر فارغ ہوئے تو پوری چادر چادروں سے یہ ڈھیر بھرا ہوا تھا صحابہ کہتے ہیں کہ ایک چٹان ایسی تھی جو ٹوٹتی نہیں تھی حضور کی کی خدمت میں عرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیالہ لے کر آؤ پانی کے پیالے میں آپ نے لواب دہن مبارک ڈال دیا اور فرمایا اس چٹان پر اس پانی کو ڈال دو صحابہ نے وہ پانی اس چٹان پر ڈالا تو فرماتے ہیں وہ چٹان ایسی ہو گئی جیسے روئی کی چٹان ہو ایسی بھر بھری مٹی بن گئی کہ ہمیں اس کو توڑنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی جنگ جب جاری ہو گئی تو مدینہ منورہ میں ایک یہودیوں کا اور قبیلہ تھا قبیلہ بنو قریضہ یہ مسلمانوں سے معاہدہ کیے ہوئے تھے لیکن این جنگ کے موقع پر کہ جب دشمن کی فوجی آ گئیں اب وہ خندق کے دوسری طرف کھڑی تھیں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 آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی خدمت میں لوگ آئے اور کہنے لگے ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ مستر اوراتنا و آمن رو کا وظیفہ پڑھے جب انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا تو خوف سب کا دور ہو گیا آج بھی کسی کو خوف بے محسوس ہو تو یہ اس دعا کو پڑھے عقید یہاں صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے پھر حضرت حضیفہ بن یمان کو بھیجا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 ہم اس شخصیت کا ذکر کرتے ہیں کہ جب رضو خندق کا ذکر پڑتے ہیں اور اس شخصیت کا ذکر جب آتا ہے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں رضو خندق میں نو شہید ہوئے ان نو شہدا میں سب سے بلند نام حضرت سعد بن ماس کا ہے یہ حضرت سعد بن ماس انصار کے دو قبیلے تھے اوس اور حضرت تو اوس کے آپ سردار تھے یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے بدر کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا تھا یا <سلام> رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیجئے اگر آپ دریا میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم فوراً چھلانگ لگا دیں گے آپ ہمیں حکم دیجئے ہم جہاد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ وہی سعد بن محاذ ہیں کہ جب آپ ایمان لائے تو آپ نے اپنے خاندان والوں سے یہ کہہ دیا کلام کم و نسائی اے میرے خاندان والوں جب تک تم اسلام نہیں لاؤ گے میں سے میں سے کسی سے بات نہیں کروں گا آپ کو اللہ نے وہ روب دبدبا دب دیا کہ پورا خاندان آپ کے کہنے پر مسلمان ہو گیا فاصلم سارے مسلمان ہو گئے فتان امین ناسی برا کا تنفیل اسلام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 آسمان کے سارے دروازے کھل دیے گئے ہیں اور فرشتے حضرت سات بن معاذ کی روح کا استقبال کرنے کے لیے وہ جمع ہو رہے ہیں اور آسمانوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خیمے سے باہر آئے اب فرما سات بن معاذ کہاں ہیں لوگوں نے کہا کہ ان کے خاندان والے ان کو اٹھا کر ان کے قبیلے میں لے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جلدی چلو صحابہ کہتے ہیں حضور اتنا تیز چلے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 آپ نے کہا ہنی لک ابا امر اے ابو امر اے سات تجھے مبارک ہو جزاک اللہ من اللہ تعالیٰ تجھے بہترین جزا دے جیسا تو نے اللہ کے وعدے کو پورا کیا اللہ بھی تجھے جنت عطا فرمائے سعدا قد جاہد في سبھی اے اللہ سعد نے تیری راہ میں جہاد کیا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 اور کلمہ یہ طیبہ پڑھتے ہو ہماری روح بھی پرواز کر جائے حضور نے فرمایا احتزا عرش الرحمن فرحم بروحی ان کی روح جب چلی اور عرش پر پہنچی تو عرش ان کی روح کو دیکھ کر خوشی سے جھومنے لگا لقد نزل لی موت سعد ابن معاذ سبعون الف ملک ما وطی الارض قبلہا حضرت سعد کے انتقال پر ستر ہزار فرشتے وہ نازل ہوئے جو اس سے پہلے نازل نہیں ہوئے حضرت سعاد کس قدر خوش نصیب ہیں کہ غسل حضور دے رہے ہیں کفن میرے آقا پہنا رہے ہیں قبر کھودی جا رہی میرے آقا جلوہ فروز ہیں آپ کی نگرانی میں انہیں قبر میں رکھا جا رہا ہے قبر پر مٹی میرے آقا ڈال رہے ہیں اور پھر آپ نے لمبی دعائیں کی اور تین دفعہ اللہ اکبر پڑھا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 لیکن جب گھر میں جا کر اس نے دیکھا تو مشک بن چکی تھی حضرت بن معاذ جب شہید ہوئے تو ان کی عمر سینتیس برس تھی کیا مختصر ]Ja Mighty... سے زندگی میں کتنی بڑی شہادت پالی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم آپ جب حضرت سعد بن معاذ کے پاس پہنچے جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا تو آپ کچھ دیر کھڑے رہے اور پھر آپ چلنے لگے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 یمان کے نام ہے یہ محفل تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے منصوب ہے یہ محفل تو غزب احزاب و خندق سے منسوب ہے اس محفل میں دو صالحین کا ذکر ہوا تو ہم نیت کریں کہ ہم درود السلام کے خادن بنیں گے اور درود السلام کی برکتیں سبحان اللہ اس قدر برکتیں ہیں اس قدر برکتیں ہیں کہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے یہی حدیث پاک کافی ہے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 صلی اللہ علیہ وسلم